صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیچن کے ناظرین ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کو جج کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے والے اس کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنے والے ڈونٹ بی ججمنٹ لوگ کہتے ہیں کہ گنہ گار کو گنہگار بھی نہ کہو آپ لوگوں کو جج نہ کریں اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے پھر اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے Uh, عجیب و غریب کہانیاں لکھی جاتی ہیں افسانے گھڑے جاتے ہیں اور ان سے جو مورل وہ دینا چاہتے ہیں سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل تو مجھ بحثیت مسلمان اگر کوئی شخص ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے گناہ ہی سمجھیں گے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اپنے ذہن میں کم از کم یہ تاثر تو لیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے تو اب ہمیں اس چیز سے منع کرنا کہ آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو گناہ گار ڈکلیئر کرنے والے تو یہ جو سوچ ہے یہ جو رویہ ہے یہ کس حد تک درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کے جملوں جملے بہت سے سیاق و میں کہے جاتے ہیں کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے الل اطلاع تو یہ جملہ کہنا ویسی ہم آقت ہے کہ کسی کو ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے پھر تو کسی کو جیل جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جیل تو تبھی بھیجا جاتا ہے کہ جب اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے جب اسے ظالم خائن بدعانت کرپ چور ڈاکو قاتل کچھ قرار دے کر ہی اسے بھیجا جاتا ہے نا اس کے بغیر تو نہیں بھیجا جاتا کہ ہم آپ کو غلط نہیں سمجھ لیں لیکن آپ تشریف لے جائیں اندر ایسا تو نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علل اطلاع کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں ہی نہیں اچھا اسی طریقے سے کورٹ کے اندر جب گواہیاں پیش کی جاتی ہیں تو گواہ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر رول ہے گواہ کے کریکٹر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا سابقہ کریکٹر ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے اندر یہ معروف ہے جھوٹ بولنے کے اندر معروف ہے اس کی اس سے دشمنی ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ غلط کمپین چلا رہا تھا یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے تو یہ کہنا کہ کسی کو غلط قرار ہی نہ دیا جائے اس کا تو نہ کوئی ہے نہ پیر ہے اچھا اب یہ کہ یہ جو دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کیا تأثر کرائم کرے تو کسی کے بارے میں جو ہم نے تاثر قائم کرنا ہے اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں ایک بڑا سیدھا سادہ اصول دیا اور عقل و نقل کا اصول بھی یہی ہے یعنی دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے ظاہر حال کو جو دیکھتے ہیں ہم اس کے مطابق ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس کو سمجھیں گے ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی بہت اچھا ہے تو ہم اسے اچھا سمجھیں گے اگر کوئی ہمارے سامنے بہت برا ہے تو ہم اسے برا سمجھیں گے ہم صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا تعلق فلاں محکمہ سے ہے لہذا یہ رشوت خور ہی ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک اور اس کا تعلق چونکہ مسجد سے ہے لہذا یہ متقی پرہیزگار ہی ہوگا یہ بھی نہیں کہہ سکتے سمپل از دہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب تک کسی شخص کی کوئی غلطی اور کوئی گناہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں ہمیں شریعت نے فرمایا کہ کثیرم من الون ان کہ بے شک بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو بے شک بعض گمان گنابی بھی ہوتے ہیں اور یہ فرمایا کہ ولا دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو تیسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے لوگوں کے درمیان ڈسکلوز نہ کریں پھیلائے نہ بتاتے نہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیا ایسی باتیں نہ کرتے پھر اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک بات بڑی واضح سی ہے کہ بعض اوقات کسی کی غلطی بیان کرنے کا کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس فائدے کی وجہ سے اس غلطی کے بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے ورنہ کسی کی خامی بیان کرنے کے اندر بھی شریعت نے رول دی ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے اب اس وہ غیبت ڈیپینڈ کرتی ہے بہت ساری صورتوں کے اوپر اگر تو کسی شخص کی ایسی برائی ہے جو اعلانیہ ہے ایک بندہ اعلانیہ طور پہ روک کے کھڑا ہو کر رشوت لے رہا ہے ایک شخص جو ہے وہ الانیہ جو گھر کے جناب باہر بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے تو جو برائی اعلانیہ کی جا رہی ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی خرچ نہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جب وہ خود ہی اپنا پردہ نہیں رکھ رہا تو دوسرے کو کیا جاتا اس کا پردہ رکھنے کی دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی برائی میں مبتلا ہے کہ جس کا دوسروں کو زر اور نقصان ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس شخص کا جو کردار ہے وہ بہت ہی گنؤنا ہے بہت ہی برا ہے ظالم ہے اور بہت ساری اس کے اندر خامیاں ہیں اب اگر جہاں وہ رشتہ بیچتا ہے وہ لڑکی والے اس کے کسی جاننے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے تو اس کے بارے میں اس کی خامیاں بیان کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو بیان کرنی چاہیے کہ یہاں پر بیان کرنے کی وجہ سے ایک گھر جو اس کے شر سے بچ جائے گا یا ایک آدمی کسی سے بہت بڑی کاروباری ڈیل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ کرنا چاہتا ہے یہ کاروبار کرنے والا تو نہیں جانتا لیکن اس بندے کو دوسرا جانتا ہے کہ یہ تو کرپ بد دیانت خائن دھوکے باز فراڈی آدمی ہے تو یہ تو اس بیچارے کا مان لوٹ جو ہے وہ لوٹ کھائے گا اب اگر یہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی محتاط رہنا اس آدمی سے تو یہاں پر اس کا بیان کرنا تو بہت بڑے فائدے پر جو ہے وہ متضمن ہے تو اس کو بیان کرنے کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے عقل بھی اجازت دیتی ہے اچھا اب ارد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جملے کہے نا کہ ججمنٹل نہیں بننا چاہیے یہ بیسیکلی کہے کہاں جاتے ہیں کیونکہ جو صورتیں میں نے عرض کی ہیں اس کو تو سارے مانتے ہیں اس کو تو سارے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے وہ اگر خامی سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا تو آپ بیان کریں بات یہ وہاں کی جاتی ہے کہ جب کسی کی وہ, وہ غلطیاں اور وہ خامیاں سامنے آتی ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے لیکن لوگوں کا حق اس کی وجہ سے کوئی ضائع نہیں ہو رہا لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی غلط معاملہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یار ایک بندہ اگر تنہائی کے اندر بدکارا تو تمہیں کیا مسئلہ بولنے کا اگر ایک شخص تنہائی میں شراب پیتا تمہیں کیا مسئلہ اس کے بارے میں بات کرنے کا تو اگر واقعات کوئی شخص تنہائی کے اندر ایسا فیل کرتا ہے تو ہم نے اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں تنہائی میں کوئی بدکاری بھی کرے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی جا کے بیان کرنے کی شراب پیے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی جا کے بیان کرنے کی لیکن ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعلانیہ بھی ایسا کرے ٹھیک وہ شرابی ہے وہ جواری ہے وہ اس طرح کے بہت سارے عیوب کے اندر مبتلا ہے اس کے باوجود چونکہ ان معاملات کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں ہے حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے ہیومن رائٹس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بس تم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہ کہو اب خواہ جیسا مرضی اخلاقی اعتبار سے وہ پست اور کم تر آدمی ہے جی وہ جیسا مرضی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں تو بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کسی کو اچھا برا کہنے کا جو فرمایا کہ ظاہر کے اوپر حکم لگے گا اس ظاہر میں اگر برائی ہے تو اس کا تعلق ضروری نہیں کہ صرف حقوق کی بات کے ساتھ ہی اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا تو اس کا ذاتی فیل ہے نا لوگوں کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں زیادہ اس کو کچھ نہ کہا جائے لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو شریعت کے فرمان کے مطابق وہ فاسق فاجر ہے نماز فرض ہے اس کی ادائیگی فرض ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے نہیں رکھتا اور اس کا شرعی کوئی عذر نہیں ہے نماز کے اندر تو ویسے نہیں ہو سکتا روزوں میں تو چلو کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بیماری ایسی برداشت ہی کر سکتا لیکن نمازوں کے اندر تو عمومی طور پہ ایسا کوئی عذر نہیں ہوتا تو اب ایسے شخص کے اوپر بھی شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ فاسق ہے اس کی گواہی شرع اعتبار سے قبول نہیں ہے اور اس سے فاسک کو فاجر ہی قرار دیا جائے گا اور اس کے بارے میں جو عزت اور تقریم وغیرہ کے احکام ہے وہ سارے کے سارے اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں لوگ یہاں آ کے بات کرتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ججمنٹل نہ بنیں تو وہ ججمنٹل اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی بدکاری شراب اور اس کا جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا روزے نہ رکھنا یہ سب اس کے ذاتی معاملات ہیں اسے قیامت پہ چھوڑ دیں لیکن بحثیت مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسے قیامت پہ چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کے اندر اس کے مطابق بھی ہمیں فیصلہ کرنے کا فرمایا ہے تو لہٰذا ججمنٹل جو ہے وہ اس کے بننے کی صورتیں ہوں گی بعض صورتوں کے اندر زیادہ نہیں ہوگی بعض ہوگی ہاں اس میں ایک چیز میں ارد کروں گا کہ کسی کی برائی بیان کرنے کے اندر جیسے میں نے ریبت کے حوالے سے ارث کیا غیبت کی درست صورتیں بھی ہیں کہ یہ جائز ہے جب کسی کو زر سے بچانا ہے یا یہ ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ برائی کرتا ہے اس کو بیان کرنا اور حرام بھی ہے اور اکثر صورتیں حرام بھی ہوتی ہیں جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر ارد یہ ہے کہ جس انداز کے اندر میڈیا پر اور چینلز پر برائیاں بیان کی جاتی ہیں اس کا تو 99% نائن جو, جو وہ یعنی حصہ ہے وہ غلط ہے وہ نچائز ہی ہے کیونکہ اس میں تو ایک بات کو الزام بنایا جاتا ہے الزام بنا کے اسے جرم قرار دے دیا جاتا ہے جرم قرار دے کے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا جاتا ہے وہ اس کا مرتقب بھی کرار پا جاتا ہے اور ہمارے تخیلات کے اندر تو جیل کے اندر بھی اس کو بھیج دیا جاتا ہے اس کو پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے اس کو کوڑے بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو طرز عمل ہے یہ غلط ہے اس کی شریعت نہیں دیتی اس کا دین دین اس کی دین نہیں دیتا تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اویرنیس دینی ہے لیکن اویرنیس دینے کا مطلب الزام تراشی نہیں ہے اویئرنیس دینے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے اویئرنیس دینے کا مطلب کسی کے اوپر الزامات لگا دینا نہیں ہے اس کا بہت اس کے تنگ دائرے ہیں ایک مسلمان کی جو عزت کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہمارے ہاں تو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یا میڈیا کی آزادی کے نام پر اس قدر میدان وسیع کر دیا کہ اب وہ ہت کی عزت کے جو کیس ہوتے تھے کسی زمانے میں ڈیفیمیشن کے کیس ہے وہ تو بےچارے پتہ نہیں کون سے کون رے گوشے کے اندر چھپے ہوئے ہیں آپ جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں اور جہاں کہنا چاہیں آپ امبرزی سے کہ پوچھنے والا نہیں کیا سوشل میڈیا اور کیا ہمارا جناب پرنٹ میڈیا اور کیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہر جگہ پر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں بس تھوڑا سا یوں اس میں سا دم لگا دے کہ جناب ذرائع نے یہ کہا ہے اب ذرائع نے کہنے کے بعد آپ ہار گئے اور آپ دوسرے کی آپ بلے زندگی برباد کر دیں تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتے یہ الزام تراشی کے اندر یہ بدگمانی کے اندر یہ بالکل جو ہے نا وہ ناجائز گناہ کی صورتوں کے اندر آتا ہے بہت کم صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جواز ہوتا ہے تو وہ بڑی مخصوص صورتیں ہوتی ہیں صحافت میڈیا اس شریعت سے آزاد نہیں ہے یہ جو سمجھ لیا گیا نا کہ بھئی وہ آزادی اظہار ضائع کے نام پر یا آ آ وہ جو ہے پریس کی آزادی کے نام پر اب ہم جو مرضی کرتے رہیں تو یہ آزادی جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مغربی دی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے مل کر دی ہو لیکن خدا نے ایسی آزادی نہیں دی اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ نیبت نہ کرو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ تلاش نہ کرو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ دوسرے کے ایوب نہ اچھالتے پھرو اس کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلاؤ تو وہ سارے احکام قطعی طور پہ جو قرآن کے اندر دیے گئے ہیں وہ عام انسان کے لیے بھی ہیں وہ خاص انسان کے لیے بھی ہیں وہ میڈیا والوں کے لیے بھی ہیں وہ ہر طرح کے افراد کے لیے اس کے اندر جو ایکسیپشنس ہیں جو استثنائی صورتیں ہیں وہ چند ایک ہیں اور ان چند ایک صورتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلے قرآن کے احکام کو پڑھے پھر اس کی جو تفسیر و تعبیر ہے وہ پڑھے اور اس کے اندر جو اصنہ صورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ پڑے لیکن جس نے دین ہی نہیں پڑا جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا جس نے قرآن کے انحکام کی شرح نہیں پڑی جس نے احادیث ہی نہیں پڑی اور وہ صرف اسی ایک نام سے کہ بنیادی انسانی حقوق کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم کسی کا جو مردی کرتے رہے ہم ہم جس کے بارے میں جو مردی بولتے رہے تو یہ جو قرآن سے آزادی اور دین سے آزادی والا کام ہے نا یہ بہرحال دین اسلام کے یہ نہیں ہو سکتا مزید چینل کے ناظرین ڈونٹ بی ججمنٹل بہت بھاری جملہ ہے کسی کو یہ کہنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے بحثیت مسلمان ہمیں کبھی کبھی ججمنٹل ہونا پڑتا ہے بحثیت مسلمان ہمیں کبھی کبھی کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ بدگمانی نہ ہو کہ وہ گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے جرم کو گناہ کو کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کو ہم لوگوں کے درمیان عام کرتے پھریں اور اس کے پردے کو فاش کرتے پھریں اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی پردہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلے سلسلے میں ہم نے اولاد کی تربیت اور پھر خود والدین کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو اولاد کی تربیت یقیناً اہم ہے اور بہت اہم ہے جب اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو وہی اولاد آگے چل کر اچھی ثابت ہوتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس اولاد کی تربیت اچھی ہو وہ اچھے والدین بنتے ہیں اور پھر ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ دونوں چیز دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں تو میں یہاں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ سے اولاد کی تربیت اور پھر جو والدین کی اپنی اصلاح ہے ان دو چیزوں میں کیا چیز ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ موثر ہے اور بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں اس پر شدید توجہ دینے کی حاجت ہے دیکھیں ہمارے لیے ہماری اپنی اصلاح ہے یا اولاد کی تربیت ہے یا دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہے ساری چیزوں کے اندر جو بنیاد ہے وہ بحثیت مسلمان بھی ہم سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہے سچا ایمان وہ مضبوط ترین بنیاد ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری چیزیں پروان چڑھتی ہیں. اس کے لیے قرآن پاک کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا گیا احساس فرمایا کہ علم تارا کئی فا تارا بل مسن کالی متن وطن کا شاجراتا ثابت تو اتی اتنی فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے پاکیزہ کلمہ کیا ہے ایمان کلمہ طیبہ ایمان فرمایا کا شاہجرات تجیبات انت. یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے ایمان کا یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اسلوہ ثابت جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں وہ فروا فسام اور جس کی شاخ آسمان کی بلندیوں کو پہنچی ہوئی ہیں تو اتی اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا سبحان اللہ, سبحان اللہ ہر وقت پھل دے رہا تو یہ جو درخت ہے یہ وہ ہے کہ جس کی جڑ اور بنیاد ایمان ہے جو مسلمان کے دل کے اندر اگتا ہے اور اس کی شاخیں اس کے پورے وجود پر چھا جاتی ہیں اور اس کے پورے آزاد سے اس کے ظاہر و باطن سے اس ایمان کے پھل ظاہر ہوتے ہیں اسے تقوے کا پھل لگتا ہے اس میں صبر کا پھل لگتا ہے اس میں شکر کا پھل لگتا ہے اس میں توکل کا کناعت کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نبی پاک علیہ اسلام کی غلامی کا بلیوں کے ساتھ عقیدت کا اس سے جو ہے وہ یہ جتنے خوبصورت پھل ہیں مسلمانوں سے سلوک کرنے کا ماں باپ کی خدمت کرنے کا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پہ شفقت کرنا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ عزت و التقیم سے پیش آنا یہ سارے کے سارے پھل جو ہیں یہ ایمان کے اس درخت پر لگتے ہیں اور یہ جو فرمایا نا کہ ہر آن پھل دیتا ہے تو اتی اکلحلہ ہر آن پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے کیونکہ رب کا حکم ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے نماز کے وقت نماز کے جو اوقات ہیں اس میں خدا کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے بے عید ربی ہے اس کو جو ہے اگر وہ گھر میں ہے تو اس کی طرف احکام متوجہ ہیں ماں باپ کے بارے میں بیوی بچوں کے بارے میں اور اپنے گھر کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے بارے میں اپنی ذات کے حوالے سے اپنی قلبی صفائی کے بارے میں پڑوسیوں کے بارے میں اگر وہ باہر ہے تو آ, پھر خدا کے احکام متوجہ ہیں کاروبار کے بارے میں اس کی نوکری کے بارے میں لوگوں سے سلوک کے بارے میں حقوق کی ادائی کی ادائیگی کے بارے میں اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے موٹر سائیکل چلا رہا تب خدا کے حکام متوجہ ہیں دوسروں کا خیال کرنے کے بارے میں اگر وہ کچھ کھا رہا ہے تو خدا کے احکام متوجہ ہیں حلال کھانے کے بارے میں گندگی نہ پھیلانے کے بارے میں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے کے بارے میں تو جس کے دل میں ایمان کا یہ سچا پودا موجود ہوتا ہے تو وہ واقعت ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے وہ ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے پھر اس کا پھل یوں بھی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں ہے تو اس سے ماں منتفع ہو رہے ہیں اس کے بیوی بچوں سے نفع اٹھا رہے ہیں اس کے پڑوسیوں سے نفع اٹھا رہے ہیں وہ آٹھ سے چار نو سے پانچ اگر وہ نوکری پہ ہے یا اپنی شاپ پہ ہے تو وہاں پر اس سے اس کے کسٹمر جو ہیں اس کے کلائنٹس جو ہیں اس سے ملنے والے جو ہیں اس کے ساتھ والے ہیں وہ اس سے نفع اٹھا جیسے درخت کا نفع ہر آن ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے بھی ایمان کے درخت کے بارے میں یہی فرمایا کہ تو اتی یہ ہر آن نفع دیتا ہے ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے تو ایمان جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ درست اور مضبوط اور پورے طریقے سے دل کے اندر راسخ ہو گیا تو پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں جو اس کے پورے وجود پہ چھا جاتی ہیں جو شرق و غرب میں چھا جاتی ہیں شرک سے غرب تک جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے جس کے جس سے پھل نکلتا ہے جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو اپنی تربیت کے اندر بھی اولاد کی تربیت کے اندر بھی دوسروں کی اصلاح کے اندر بھی جو سب سے افیکٹو فیکٹر ہے جو سب سے زیادہ مؤثر اور اہم چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کے یہ جو فوائد و سمارات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہے یہ پھر حاصل ہوتے ہیں سبحان اللہ مدی چینل کے ناظرین ایمان ایک درخت کی طرح ہے اللہ اکبر یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط اور ثابت ہیں اور جس کی شاخیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں اور ہر لمحہ اور ہر آن وہ ہمیں پھل دیتا ہے اور یہ پھل بہت سی صورتوں میں نیک اعمال ہیں اور یہ نیک امال ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہماری طرف لے کر آتے ہیں اور ہمیں ایک کامیاب پکا اور سچا مسلمان بناتے ہیں ایمان بہت اہم چیز ہے مسلمان کی سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان ہے اور ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی اوی راحتوں میں وہ جگہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں اور اس کے پیاروں میں وہ شامل ہوتا ہے مساف ایمان بہت اہم چیز ہے مسلمان کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ایمان ہے تو اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ جن تقاضوں کو ہم مد نظر رکھے اور ایک کامل مومن بن جائے دیکھیے ایمان کے تقاضوں کا معاملہ بھی بڑا واضح ہے آپ جب کسی اب کسی بھی شے کے حوالے سے یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ اس کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے یہ چیز کیا ڈیمانڈ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی شعبے کے اندر افسر لگا دیا گیا اس کا کیا تقاضا ہوگا اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں آپ لوگوں کے مسائل حل کریں اگر آپ کسی دکان کے اوپر ملازم ہیں تو اس کا تقاضا ہوگا کہ آپ اپنے سیٹ کے ساتھ خیر خا رہے اور اس کا سامان دیانت داری کے ساتھ بیچیں کسی بھی شے کا جو تقاضا ہے وہ بالکل اس کے متصل واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے اب ہمارا جو ایمان ہے اس کے تقاضے کیا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ ایمان ہمارا ہے کن چیزوں پر جن جن چیزوں پر ایمان ہے اسی کے متعلقہ تقاضے ہمارے سامنے آتے جائیں گے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے ہمارا ایمان نبیوں پر ہے نبی پاک علیہ صلاح والسلام پر ہے اللہ کی کتابوں پر ہے قرآن پر ہے ہمارا ایمان آخرت پر ہے جنت پہ ہے دوزخ پہ ہے اب یہ ہمارے جو ایمان ہے ان میں ہر ایک کے اگر صرف جدا جدا تقاضے بیان کرے نا تو یہ ہفتوں بیان ہو سکتے ایمان بلّہ کے اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ کتنے ہوں گے اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے جب رازق اللہ تعالیٰ ہے تو اب اس کا سیدھا سیدھا تقاضا ہے کہ ہم رزق کے اندر پھر حرام کی کوشش نہ کریں کیونکہ جب رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے رزق دینے کا وعدہ فرمائے تو وہ حلال کے ذریعے بھی دے دیں لہذا حرام کی طرف نہ جائے اچھا اللہ تعالی قادر مترک ہے جب وہ قادر مطلق ہے تو ہمارا توکل اور بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے جب ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر اس کے شکر گزار بندے بھی ہمیں بننا چاہیے جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو پھر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں مختلف چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے تو ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے پوری کر دیں تسلیم و تفویض والا رویہ اختیار کریں جب ہمیں معلوم ہے کہ جملہ جملہ خوبیاں جمعی خوبیاں حقیقی طور پہ اللہ تعالی کے پاس ہی ہیں جامع کمالات اللہ تعالیٰ ہی ہے المستجمع دی جمی سفاتل کمال تمام کامل خوبیوں کی جامع ذات اسی کی ہے تو پھر محبت بھی اسی کے ساتھ ہماری کامل ہونی چاہیے تو یوں اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہمارا جن جن چیزوں کے حوالے سے ایمان ہے انہی انہی کے اعتبار سے ہمارا اس کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں نبی باق علیہ صلاۃ السلام کے حوالے سے ہمارا ہمارا ایمان ہے آپ ہمارے رسول بھی ہیں آپ ہمارے قائد بھی ہیں آپ ہمارے مطبوع بھی ہیں کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں تو جب آپ ہمارے رسول ہیں تو لہٰذا اب اطباع آپ ہی کی ہونی چاہیے اطاعت آپ ہی کی ہونی چاہیے قرآن کو جب ہم اللہ کی کتاب آخری کتاب اور کامل کتاب قرار دیتے ہیں اور اس کی اس کے احکام کو قطعی طور پہ حق سچ اور نافع سمجھتے ہیں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کے احکام ہمارے لیے نافع ہیں نفع بخش ہیں قرآن کے احکام قطعی ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے ان کی پیروی بھی ہونی چاہیے جہنم کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے گناہ گار اس میں جائیں گے کافر اس میں جائیں گے تو اب اس کے اعتبار سے ہمارے عمل کے اندر بھی تو کچھ اس کے اثرات آنے چاہیے نا ورنہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص کہہ رہا کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھائی میں اور گھر سے نکل ہی نہیں رہا تو لوگ کہیں یار جھوٹ بول رہا ہے اس کے گھر میں کوئی آگ نہیں لگی لگی ہوتی تو گھر سے باہر نہ نکلتا ہی جی. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے شدید ترین پیاس لگی ہے اور اس کے سامنے پانی پڑا ہو اور پی نہیں رہا اس کا مطلب ہے یا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہے مجھے جو ہے نا وہ بڑا مجھے مال کمانا ہے مجھے ایک بہت اچھا گھر بنانا ہے اور اس کے سامنے بہترین جاب کی اپارچونیٹی موجود ہے بہترین نوکری اس کے سامنے موجود ہے ماننا دس لاکھ روپے اس کی تنخواہ لگی وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہی نہیں لیکن مجھے گھر بنانے کا بڑا شوق ہے مجھے بہترین گھر بنانا ہے میرا بہترین گاڑی ہوگی بنگلہ ہوگا موجے موجے لیکن نہ وہ کاروبار کرتا ہے نہ وہ نوکری کرتا ہے لوگ بولیں گے یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر اس کو اتنا شوق ہوتا تو یہ مواقع موجود ہیں یہ پاگل تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہی ذرائع ہیں جن کے ذریعے میں یہ ساری چیزیں حاصل کروں گا تو جب ایک آدمی ایک شے کے بارے میں اشتیاق ظاہر کرے لیکن اس کے متعلقہ کچھ بھی نہ کرے تو لوگ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے کہ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ بھی ہے یا نہیں کیونکہ اس شوق کا تقاضا یہ ہے اچھے فیوچر کے شوق کا تقاضا یہ ہے اچھے گھر کے شوق کا تقاضا یہ ہے اچھی گاڑی کے شوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کرے اب شوق ہمیں جنت کا ہے کام ہمارے ویسے ہے نہیں ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی نماز پڑھنے سے نماز چھوڑنے سے نہیں ملے گی ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی روزے رکھنے سے روزے چھوڑنے سے نہیں. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی تلاوت کرنے سے قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی اللہ کی اطاعت کرنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی خدا کے احکام پر عمل کرنے سے ہمیں پتہ ہے جہنم سے چھٹکارا ملے گا گناہ کو چھوڑنے سے لیکن نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تلاوت کرے نہ ذکر اللہ کرے نہ اطاعت کے کام کرے نہ فرائض ادا کرے نہ واجبات ادا کرے نہ گناہوں سے بچے نہ بد سے بچے نہ وہ خیال سے بچے نہ چوری سے بچے نہ کرپشن سے بچے اور پھر بھی بولے کہ مجھے جنم سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے جنت کا بڑا شوق ہے تو یہ اس کا کہنا جو ہے یہ اس کا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہرگز نہیں ہے نفس ایمان ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کسی کے بھی کلامی کیا جا سکتا ہے جب تک کوئی خود انکار نہ کرے لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے ایک آدمی مثلا کسی سے کہے یہ میرا بہترین دوست ہے اور اسے تھپڑ مار دے اور بولے یہ میرا بدترین دشمن ہے اور اس کے سامنے بہترین جناب کولڈ ڈرنک رکھ دے اس کے سامنے جوس اس کو پیش کر دے یہ بولے یہ میرا دوست ہے اور اس کے کپڑے پاڑ دے یہ بولے کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس کو بہترین لباس توحفے میں دے دیں تو بتائیے کہ اس کے کہنے کا اعتبار ہوگا اس کے کرنے کا اعتبار ہوگا لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب جو سلوک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ اس کو دوست سمجھتے اور جو اب اس کے ساتھ کر اس سے لگتا کہ آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں اب بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارا دوست ہے شیطان ہمارا دشمن ہے ازان ہوتی ہے خدا کا منادی ندا کرتا ہے اور نماز کی طرف شیطان کہتا نہ جانا ہم کہتے وہ گھرے میں. تو کہنا شیطان کا مانتے ہیں دوستی کے دعوے خدا کے ساتھ کرتے ہیں تو جو بات کہی جا رہی ہے بیسیکلی وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان سے بیان کر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں جی, ہمارا ایمان ہے خدا ہمارا دوست ہے ہم خدا کے ہم خدا ہمارا والی ہے خدا ہمارا مالک ہے خالق ہے رازک ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے تقاضی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کروڑ ہا کروڑ کرم ہے کہ وہ ہمارے دل میں موجود وہ ایک مسکالا ذرا من ایمان والا جو ایمان ہے اس کو ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم سے تم نے بچا ہی لوں گا ہمیشہ کی جہنم سے تلے پناہ دے ہی دوں گا وہ مسکالے من ایمان کی وجہ سے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کرائٹیریا وہی رکھ دیتا کہ جو دل میں رکھتے ہو اور زبان سے بولتے ہو کر کے بھی دکھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانتے جیسے ہمارا دنیا میں کیا رویہ ہوتا ہے آپ مجھے ہزار بولیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ ہر جگہ میری کاٹ کرتے پھرے ہر جگہ مجھے نقصان پہنچائیں کوئی میری بات نہ مارے تکلیف مجھے قدم قدم پہ پہنچائیں راحت کا نام و نشان نہ ہو تو آپ کے جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کونے گوشے کے اندر کوئی عقیدت نام کی چیز ہو لیکن میں آپ کی اس دل کی اس چیز کو یا آپ کی زبان کا میں نہیں اعتبار کروں گا میں بولوں گا کہ بھائی جب تک پریکٹیکلی آپ میرے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کریں گے کہ جسے میں سمجھوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعات ایسا ہی ہے تو میں آپ کی بات نہیں مانتا لیکن اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرماتا اس نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے ساتھ یہ رکھا ہے کہ دل کے اندر اگر وہ ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے جو ایمان کی نفسی سے ہی صحیح ہے وہ موجود ہے تو یا کثیر, کثیر کو معاف کر دیتا ہے کلیل پر ہمیں بخش دیتا ہے اور کثیر کو معاف فرما دیتا ہے, بہت, تھوڑے کے اوپر پکڑ کرتا ہے اور بہت تھوڑی پکڑ کرتا ہے لیکن کثیر کو ہمارے معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لیکن کم از کم ایک بندہ جس کے اندر شرم نام کی چیز ہے وہ کم از کم اسی اعتوار سے تو غور کرے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان, ایمان ہے میرے ایمان ایمان کا تقاضی کیا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو اس کا کوئی تقاضا ہے اس کا سمپل تقاضا یہ ہے کہ جب خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں ہم جو ہے وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہ کریں لیکن کیا ایمان کے اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے جس دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ میں کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا الم خاطن وما تخف صدو وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وما تخف صدو جو دلوں میں چھپا ہوا ہے خدا اسے جانتا ہے اب جب ہمارا ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں میں جو جی چھپا ہے وہ غلط نہ ہو وہ اچھا ہی ہو ہماری آنکھیں خیانت کا ارتکاب نہ کریں جب ہمارا ایمان ہے اللہ پہ آسمان و زمین میں کوئی شہ پوشیدہ نہیں ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تنہائی ہے یا محفل ہے خلوت ہے یا جلوت ہے پرائیویسی ہے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی سورج میں صرف اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے تو یہ ہے ایمان کے تقاضے اللہ تعالی پر ایمان جتنی چیزوں کے اعتبار سے ہمارا ایمان ہے اس کے قابل ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے اس کے سمیع و بصیر ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے اس کے رب العالمین ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے اس کے خالق اور مالک اور رازق ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں اس کے عالم القبی و شہادہ ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں اور اس کے جو ہے وہ بندوں کے اوپر اس کے مہربان ہونے رحمان ہونے رحیم ہونے روف ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں لیکن اس کے ذو انتقام ہونے اور اس کے قہار ہونے کے پر ایمان ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں اس کے جو ہے وہ مالک یوم دین ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے ہیں تو یہ جتنی چیزوں پر ایمان ہے وہ جتنی اس کی تفصیل کے اندر جاتے جائیں گے اس کے تقاضے بڑھتے جائیں گے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایمان کے تقاضے اور پھر جو مسلمان ان تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے تو وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے اللہ اکبر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ایمان کے تقاضے ان چیزوں کے مطابق ہوتے ہیں جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور اگر ہمارا عمل بھی ہمارے ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے بن جاتے ہیں جنہیں ہم اولیاء کے نام سے جانتے ہیں جو اولیاء کا گروہ ہے ان کا ایمان کیا ہوتا ہے ان کا توقل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے ان کا ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے ان کی امید صرف مولا کریم کی ذات سے ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو سمجھا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے ایمان کے فوائد اور اس کے سمراط کے حوالے سے گفتگو کی ایمان کے تقاضوں کے ذمن میں تو یقیناً یہ فوائد اپنی جگہ ہیں لیکن اکثر اوقات ہمیں لوگوں میں یہ فوائد یہ سمارات ایمان کے نظر نہیں آتے وہ مومن ہیں مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں لیکن ان فوائد ان سمارت سے وہ محروم ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیے اس کی ویسے تو ابتعی اعتبار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے مجھے وہ ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک شیرنی تھی اس کے اس نے بچے کو جنم دینا تھا شیرنی بیمار تھی کچھ اور چیزیں تھی تو وہ بارل شیر شیر کو جنم دے کے مر گئے شیرنی مر گئے وہیں جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا غول پھر رہا تھا ان کا جو ہے وہ ریوڑ پھر رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی سی ایک مخلوق ہے وہ اسے اٹھا کے وہ بھی ساتھی لے گئے اب جو بکریاں کھاتی تھی گھاس واس اس کو بھی کھلانا شروع کر دی تو وہ بچہ تھا نے بھی کھانا شروع کر دی اور چیز مخلوق وہی بولتی ہے جو وہ سنتی ہے تو جیسے بکریاں بولتی تھیں تو سن سن کے اس نے بھی اسی طرح بکریوں کی طرح نمنانا شروع کر دیا جیسے وہ بھاگتے تھے بکریاں بھاگتے تو شیر بھی اسی طرح بھاگتا تھا بڑا بھی ہو گیا لیکن وہ اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا اور وہ بکرے کا بکری کا بچہ تھا اسی طرح چند ایک مرتبہ کسی شیر نے ان بکریوں پہ حملہ کیا جب اس نے حملہ کیا تو اس نے دیکھا کہ ہیں وہ بکریوں کے ساتھ شیر بھی کھڑا ہے تو اس نے جیسے ایک دھاڑنے کی آواز نکال دی نا تو بکریاں بھاگی اب بکریاں بھاگی تو شیر بھی بھاگا وہ حیران پریشان کے وہ بکریاں تو بھاگے شیر کیوں بھاگ وہ بھاگا ان کے پیچھے بھاگا بھاگا اور وہ اب جب قریب پہنچ کے آواز سنی تو وہ شیر بھی بکریوں کی آواز نکال رہے اس نے خیر اس کے اوپر تو حملہ کیا اور اسے روک لیا اور وہ آگے سے چیخے بکری کی طرح وہ آگے سے لوٹ پوٹ ہو کے مر گیا مر گیا مر گیا, مر گیا. تو شیر کہ اس کو کیا ہو گیا بھی؟ یہ بکریوں کی طرح رو رہا ہے چیخ رہا چلا رہا ہے یہ آگے سے مقابلہ کرے کھڑا ہو جائے سارا کچھ کرے پھر وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی بکریوں کے ساتھ رہ رہ کے یہ ایسا ہی ہو گیا تو وہ اسے لے کے گیا ایک پانی کے تالاب کے پاس پانی کے تالاب میں جا کے اس نے اس کو اپنی زبان میں سمجھایا کہ تو بھی شیر ہے تیری شکل میری شکل ایک ہے تیرا میرا قد ایک ہے تیرے میرے اعضا ایک جیسے ہیں, تیری میری طاقت ایک جیسی ہے تو یوں جب اس کو سمجھاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ شیر کو سمجھ آ جاتی لیکن بکریوں میں رہ کے وہ بھی بکری بنا ہوا تھا مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے ایمان کی طاقت کیا ہے تو چونکہ ہمارے ارد گرد میں اتنی تعداد میں حقیقی ایمان والے ہیں نہیں اللہ بہت سو, بہت پاور فل ایمان والے ہیں نہیں <تصفح> کہ جن کے ایمان کو دیکھ کے ہمیں پتا چلے کہ ایمان ہوتا کیا ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے لہذا ہم رہتے ہیں دنیا داروں میں ان میں کہ جن کے ایمان سوئے ہوئے جن کے ایمان بیمار ہیں کمزور ہیں اور گرے پڑے ہیں اور بس تھوڑے بہت ہی لٹکے ہوئے ہیں جس کا لوتڑا سا ایمان کا لٹکا ہوا ہے تو چونکہ ہم ہماری موسٹلی ہماری سراؤنڈنگ ایسی ہے تو لہذا ہم اپنے ہم سمجھتے کہ ایمار کی طاقت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہماری ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت صرف یہ ہے کہ جیسے ایک شیر کا ایک, ایک شیر ہے بیمار ہے اور بیماری کے ساتھ وہ سویا ہوا بھی ہے اب آپ اس کے بارے میں ہزار بولے کہ جناب آپ نے تو مجھے بڑے قصے सुनाए تھے کہ شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑا جاندار ہوتا ہے اور اس کی دھار سے تو جناب لوگوں کی وہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو یہ تو بےچارا خود برف کے اوپر بٹھایا ہوا ہے شیر بیمار ہو جائے نا تو برف ہی اس کو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو خود بیمار بیٹھا ہوا مکھیاں اس کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں گرا پڑا یہ ہے. آواز اس کی کیا نہیں دوسرے کو کیا ڈرانا ہے وہ بےچارا خود کام رہا ہے تم تو کہہ کہتے شیر لیکن اگر وہی شیر تندرست ہو جائے اور اس کی بیماری زائل ہو جائے اور اس میں دوبارہ وہی توانائی آ جائے اب جب وہ دھاڑے گا نا تو پتا چلے گا کہ شیر کیا ہوتا ہے یہی معاملہ ایمان کا ہے ہمارے ایمان جو ہے وہ بیمار شیر کی طرح ہے وہ اس کے اندر دنیا کی محبت کی بیماری اس شیر کو لگی ہوئی ہمارے ایمان کے شیر کو جو ہے وہ جو ہے وہ مان لو دولت کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے اپنی جو ہے وہ شوہر کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے اس کو بدکاری کی لت لگی ہوئی ہے اس کو جناب بدیانتی بد اور بد نگاہی کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں وہ اتنی بیماریوں میں گرا پڑا ہے تو وہ بیچارہ مریل سا پڑا ہوا ہے اور بیشتر روگوں کے ایمان کا یہی حال ہے لہذا وہ سارا جنگل ہی شیروں کا بیماروں کا نظر آ رہا ہے اور کہیں بھی وہ جب وہ نظر نہیں آ رہا کہ یار اس کے اندر کوئی جان کوئی طاقت کوئی انجی کو, انرجی کو اس کے اندر کچھ نظر تو آئے لیکن اگر کوئی ان کا علاج کر دے تو پھر انہی شیروں کو دیکھیے گا کہ ان شیروں کے اندر جی بیمار کے شیر جاگتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دھاڑنے کے بعد کہاں تک جاتے اللہ اللہ تو بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایمان کے اثرات نظر نہیں آتے تو اب ہم ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے یا ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایمان صحیح اور ایمان کامل کے یہ اثرات ہیں یہ برکات ہیں ہم جو کہتے ہیں اچھا چلو دیکھنے چلتے ہیں اور دیکھنے پہنچ جاتے ایمان ناقص کو اور ایمان بیمار کو تو جب بیمار اور ناقص شیر کو دیکھ کے ہم کسی کو جٹنانے میں جاتے ہیں نا کہ تم تو کہہ رہے تھے شیر بڑا طاقت والا ہے وہ تو بچارا بڑا پڑا ہے وہاں پر تو وہ فرق وہاں آ جاتا ہے تو جیسے ہم نے جو جیسے میں نے ابھی فوائد درج کیے نا کہ ایمان جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہر وقت پھل دے رہا ہے تو یہ کیا وہ بیچارے مریل سے وہ بیمار سے ایمان کی بات کر رہا ہوں یہ ایمان کامل کی یہ مضبوط ایمان کی یہ اصلی اور سچی اور پختہ ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہے جب ایمان کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں تو ایمان کامل کے تقاضے بیان ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایمان اصلی کے تقاضے بیان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب لوگ مثال دیکھتے ہیں تو مثال چونکہ جنگل, جنگل کے اندر بیمار شیروں کی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب جب آپ مثالیں بیان کر رہے ہیں نا یہ لگ نہیں رہی کہ یہ ایسی ہے کیونکہ ہم نے تو جتنے شیر دیکھے سارے ایسے ہی دیکھے ہمارے تو مشاہدے کے اندر سارے شیر ایسے ہی ہے اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے اس کو ایک اور انداز میں کرتا ہوں. آ... میں اگر کسی کو ایک کتاب بولے. کتاب دوں اور میں کہوں کہ یہ بہترین آدابی زندگی پر مشتمل کتاب ہے بہترین آدابی زندگی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ملنے ملانے کاروبار نوکری سب کے مجرب نسخوں پر یہ مشتمل ہے اور میں نے کسی کو کتاب دی اب جس کو میں نے کتاب دی اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کتاب بہت شاندار ہے لیکن یہ بندے میں تو ایک شاید نظر نہیں آ رہی اس کی تو میں اس کو ارض کروں گا کہ جناب علی یہ کتاب جس بندے کے ہاتھ میں دیکھی ہے وہ اس پر عمل کرنے والا ہے یا عمل نہیں کرنے والا بہت خوب کتاب تو بہترین ہے لیکن ہاتھ میں اس کے ہے کہ جس نے اس کے ایک بھی نسخے پر عمل نہیں کیا ایک بھی ادب مینر اور طریقے پر عمل نہیں کیا تو اس کتاب کا جو, جو اس کی پریکٹیکل اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ اس بندے میں تھوڑی دیکھیں گے اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اس بندے میں دیکھیں کہ جو پورے طریقے سے ان پر عمل کرنے والا ہے کہ اس کو فائدہ ہوا یا نہیں اور اس کا کردار کیا ہے لہذا ہمارے پاس ہمارے پاس کتاب قرآن ہے ہمارے پاس کتابیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی صورت میں یہ بہترین آدابی زندگی ہیں یہ مینر آف لائف ہیں یہ ایٹیکیٹس ہیں یہ سب چیزوں پر مشتمل ہے اب کتاب بہترین ہے لیکن عمل کے لیے آج کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں تو کتاب کو ججمنٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ لوجیکلی اس کے اوپر غور کرتے ہیں بہت خوب لوجیکل اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس کی چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا یہ عقل کے مطابق ہیں کیا یہ ایسی لگتی ہیں کہ واقعات اتنی افیکٹو ہوں اتنی انسپائرنگ ہوں اور اتنی بینیفیشل ہو تو آپ ان چیزوں کو اپنی عقل سے جانچتے ہیں اور عقل بھی بتا دیتی کہ ہاں یہ اچھی ہیں یہ درست ہیں یہ ایسی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں اس پہ امل درآمد کرواتے ہیں عمل درآمد کے بعد پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو بہت شاندار ہے ایک گاڑی مارکیٹ کے اندر آتی ہے اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے اس بک کے اندر اس کی ساری خصوصیات لکھی ہوتی ہے یہ, یہ کار ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے یہ ایک ایسی لسٹ ہوتی ہے مزہ ہی آ ایسی شاندار کار ہے. اب اس کے بعد اس کار کو پریکٹیکل کے لیے اپنے بہترین ڈرائیور کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس کا ایک راؤنڈ لگا کے آتا ہے بولتا واہ کمال ہے کیا کار ہے ایسی سپر لگژ ایسی جناب بالکل کمفرٹیبل اتنی کنوینئنس ہے اس کے اندر اب وہ اس کی بہت تعریفیں کرے لیکن آپ نے وہ کار اگر گدا گاڑی کے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی وہ پہلے یہی سوچ رہے اس کی لگامے گا تو اب بتائیے اس کار کا حال کیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو کتاب ہے کتاب سے مراد صرف میں قرآن نہیں لے رہا کتاب سے مراد ہمارے دین کا جو بنیادی سورس ہے قرآن حدیث دونوں اس پر جو عمل درامد ہے وہ کر کون رہا ہے جو حقیقت عمل درامد کر رہا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کیسی ہے اور اس کی زندگی کو دیکھیں کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ بہت نہ یہ کہ اس آدمی کو آپ پکڑ کے لے آئے کہ جس نے زندگی کے اندر اس کو کھول کے نہیں دیکھا جس کو یہ کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی جس نے اس کا ایک لفظ نہیں کبھی پڑھا جس نے اس کو سمجھا نہیں جس کا اس پر عمل کرنے کا ذہن نہیں ہے جس نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا اور آپ بولیں کہ چونکہ تو اس کتاب کو مانتا ہے نا لہذا نہ چونکہ خراب ہے تو کتاب بھی خراب ہے Allah. تو ایمان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان کے یہ اثرات ہیں یہ فوائد ہیں یہ اس کے جیسا مرات ہیں تو اس کے لیے دیکھنا اسے پڑے گا کہ جس نے ایمان کو حقیقی طور پر اپنے دل میں جگہ دے کر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کیا تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کا اس کے لیے آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں گے. اس ایمان نے ان میں وہ تبدیلی پیدا کی جس تبدیلی کے لیے حقیقت اس ایمان کا حکم دیا گیا تھا کہ دو دو سو سال تک لڑنے والے آپس کے اندر شیر و شکر ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دوسرے کی دردنے اتار دینے والے اب قتل کو بھی معاف کرنے والے ہو گئے چند روپے کی خاطر پوری پوری زندگیاں لڑائیاں مول لینے والے اب ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ صدقہ دینے والے ہو گئے. کے قبیلے جگہ برپا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کتاب کے بعد اخوانا اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس को जोड़ کے और سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو یہ ہے ایمان کی اصل برقع تو جنہوں نے عمل کیا अमल किया کی उनकी जिंदगी को बनाया जाएगा نہ یہ کہ ہم آج کے لوگوں کو دیکھ کر کہیں کہ یار ہمیں ایمان کے وہ اثرات نظر نہیں آ رہے جو آپ بیان کرتے ہیں اس کے لیے سالح... سالح کی صرف تو دیکھیں. پھر پتا چلتا ہے کہ ایمان کے اثرات ومارات کیسے ہوتے ہیں سبحان اللہ مدی کے ناظرین ایمان مسلمان کا سرمایہ ہے اور حقیقی سرمایہ ہے اور اس ایمان کے جو فوائد و سمارات ہیں وہ اگر آج ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے خود ہمارے ایمان میں کمی ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو وہ تمام فوائد و ثمارات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں وہ ضرور ہمیں نظر آئیں گے اور ہم نے دیکھا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے آپ کو ایمان اور ایمان کے یہ سارے فوائد و ثمارات ضرور ان کی زندگیوں میں نظر آئیں گے اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان سے سرفراز فرمائے اور ایمان کی اصل مٹھاس جو ہے وہ ہماری روحوں کو عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا رحم اور کرم فرمائے آمین امین علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم